مگر جلے جانور نے جانور رب نے شریعت نہیں ہوا نال نے رکاوٹ پیدا کرنے رکاوٹ پیدا, پیدا کرنے گل رب سونے جانور راو راو راو جن نہیں اے بندہ کے نہیں جان جانور دی وجہ کر دیا بہتو احساس نہیں خزم اور شاہ غضب اور شاہوت ہے نا ہر شاہوت خاشا اندر والے جذبات جانور جانور اللہ تعالیٰ یاد رکھو رکھی مگر بچنا ہے نقمات برے آخرت دکھاؤ حساب و کتاب دکھاؤ رب نے جانور دی تلاش ہے شہبت خیال چڑھا ہے مگر خوفیت روک علی کیفیت رب نے رکھی انسان ہر ایک اس نوس کرتا ہے کئی بار ہو کئی جانا نالو نال انسان ایک کلک کلک بندہ گنا اندر رکھی ہوئی پیشلی پچھلی دس رہا سا انسان جانور کدو ہے اور فرشتہ کرو دیں گے ادھر ویکو نا راب نے انسان نو بنا کے بارے انسان فرمایا میں سامنے آیا شریف تلاوت کرنا سا توجہ فرماؤ گے اللہ رب العالم الجی ول pull out love جلاد والا جہن کثیر جن واسطے دوزخ واسطے, دوزخ واسطے. جہنم واسطے رب ہین کیڑے ہر انسان نہیں جانا کنہ نے جانا لہوم خلو بلا بہان جنہ دل پر سوچ دے دے دل اللہ دوسری ہے, ہے افلا القرآن قلوب اللہ دوسری تھانا کلو قلوب نکالو اللہ تلادر پرانے مجید امالا کلو بینکالوہا دلانو جدرے لگ گئے دلوں نو جدرے لگے قلوب اللہ پہونا بہار جنہوں دل دھے پر جنہاں دے دل در سوچنے والی گل نہیں ہے اگر آخو انسان سوچتا رہ سوچے پیسے کھان پی واسطے اگر سوچے اگر سوچے اپنی خواہش اور شہوت نو کی پورا کرنا سجنا پھر جانور تتاد نہیں گا جانور تو وکرا نہیں ہوا یہ تے جانور بھی سوچے سوچ جنہاں نال انسان جانور نہیں درویش مولا آخر دی ہے مرن ہے جنوں پیر باہو نے اپنے رنگ بیان فرمایا جوندے کی چانل سا ساؤ جانے جو دے وہ خبراں یارا اننا پانی خرچ لوٹی لائی جاب خبردار حیاتی مردان جو ہے سجنو ذرا تو وخرل سبحان اللہ اج سجنا ادھر درویخ میں پہلاں قران مجید فرقان حمید دی آیات دی روشنی دے اندر سمجھانا کہ انسان جانور نالو بھڑا کدوں بندا اے اور انسان فرشتیاں نالو والا کدوں بن جاندا اے میں قران مجید دی آیات تلاوت کرناواں آیات دے وچوں کے پھر ایک دو واقعات سناواں گا توجہ نال میری گل نو سمجھا جے مولا تعالی قران مجید دے اندر فرماتا والا حما سرونا بہار جہاں ٹولا تو زخر جائے گا فرمایا جنہ جنا دکھا ہے جنا ہیں پر, او بے پر او بے اکھا و مطلب کیا ہے مولا فرما دمل ابسار والا چنتا امل کلو بھدو سرا فرماندہ اکھا نہیں سنیا ہوئی حقیقت نہ پابندی نہ لاوے فرمایا والا یوگ سرو نہ سدا نہیں والا ہوں آئنگ سرو نہ والا لاسماؤ بہا بے ان کن ہیں پر کھنتے نہیں ا رب فرما دے جانور جانوراں واگ بن گئے رب العالمین <سؤال> امی نے ان جانوراں واگ فرما کے اتنے گل مکائی نہیں فرمایا بل معرفت بھی رکھی اندر اپنے خوف والی گل بھی رکھی جی انسان خوران بھی اتارا سی اصا انہوں نے ماحول رکھا سی گنا بچن والا ماح بھی رکھا سا اپنی خواہش نو ٹلن والا ماح بھی رکھا سا اپنے قدم تے قابو پان والا ماح بھی رکھا سی االما انہوں نے سنبھالیا کے ہوں ساٹی نگاہ اندر کون نے بالحم بھیڑے بن گئے نے پر جدو رب العالمین ایمان دیگال کیتی سنا سبحان اللہ والے وہ جنا لوگا نے جن ایمان لیا دا امن چنگے کی تھے جنہ ایمان ایمان دا اپنا کی سونا کر لیا نسا لہٰ امن چاہے کر لے فرمایا اولائی کا ہم خیر البریہ اب ہمیں فرشتیون اسا جو فرید رو مقام دیتا ہے کسی فرشتیلو بھی حاصل یا زگلو آہو ہون سجنا وجی میں میں صورت العصر دی تفسیر دا مادا کیتا دی انو انہار لائا اور اس بات پھر گیا میں جناب والا نتیجہ کرنا وعظر دا اکھنا البولونا سبحان اللہ رب العالمین فرما دائے والعصرین اللہ لفي خسر إلا الذين آمنوا ومعملوا الصالحات وتباة صوب الحق وتواس جو لفج بڑا تفسیر نے میں ایک کی پیش کر رہا ہوں رب فرما ہے سونے تیرے زمانے کی قسم <ترجم> انسان کھاٹے انسان خسارے انسان ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا ربلا لمید اپنے پیارے پیاریا دے بارے نظریہ اقیدہ پہلا ویکد رب نے فرمایا آمنو عقیدہ چنگا ہو گیا ہے ہاتھ اور انہوں نے عمل کی نے کی جنال تو ہو گئے رب نے ایمان اور عمل چنگا تو ایمان ایک عمل چنگا دو ایمان ایک عمل چنگا دو, دو رب نے اس بعد فرمایا حق اور دوسرا صبر رب نے حق کی گل کی تھی جنا اے درویخ ایمان عقیدہ کدو بگڑ دے وہ جدو شبو پیدا ہو پیدا شا ہوبے پیدا ہوٹیا ہو موٹیا دلیلہ نال خیر گمراہ کرن دی کوشش کردو عقیدہ خراب ہونا ہے فرمائیں جدو عقیدے میں رولا پی بنے وہ بلحک ادو دلیلا یاد عمل عمل عمل کرام لحا امل بگڑا واطب سبر کرے سبر کربرے جرا صبر کرنا نہیں جانتا اسم خدا دی جانور غضب جا جاتا ہے غضب بڑھ کے صبر کرے چاہت پیدا ہوئے اندر برائی دا خیال پیدا ہوئے اے مولا خاطر صبر کرے اولئک هم خیر البریہ اے فرشتہ نالو اعلی انسان بن جاتا ہے توجنوں رو بولو نہ سبحان اللہ سجنوں گے کیا انسان جدو جانور ہے سفر ہے توجہ ادی علامت کی ہوں کیا بندے نو پتہ لگ جائے گا کیا میں جانور سف چلا گیا جدو انسان فرشتہ سف چ فرشتہ نالوالا بنتا ہے کیا پتہ لگ جانگا ہاں ہاں پتا لگ کے مرد پہ روشنی پچھان لر ویخنا توجہ ہوں انسان جانورا بن گیا جانور چایا ہے یا جانور تبرا بنیادی علامت کیا ہوئے گی سجنا ادر ویک اجرا انسان جانور رب العالمین نے ان دے اندر اپنے خوف حالا مادا رکھیا کتا کتہ ہے جارے مادی پیچھے جو اندھے سامنے گوست پیا ہے انہوں لکھ رب دا خوف دباؤ انہیں کدھے کاننی دھرنا ادا کم ضرور پورا کر کے کھلو گا اگر انسان نالوی حال بن جاوے اندھا اندر دا زمیر او فرشتیہ دی صفت والا اللہ دے خوف والا در والا آخرت حساب کتاب کتاب والا خد مولا دا حکم ہے نیڑے نہ جاؤ اگر اندرے ضمیر مر جائے برائی کرے تے لذت نال کرے اے دا ضمیر اینو روکے نا اینو منع نہ کرے انہوں ملامت نہ کرے بلکہ برائی دے اندر اینو بد بد تے سواد آوے اللہ قرآن حدیث ہوے اے تنے ڈرنا نہ کرے قسم خدا دی جانوراں دی سب وچ گیا اے جانور تو ہو گیا ہے تو تو جی تو نفرت ہے برائی تو نفرت برائی پہلا اگر بندہ سمجھے تو سارے الامان نکلے فرما نے پیریس عورت کڑکا ہوا ویخناجنے جی مرتار والے مردار پیا ہوے بکری مری پئیے اور سڑکاں تے بھگیاڑ مرے پے ہوندے بندہ اون دے وال کدی رغبت نال نہیں ویکھدا کدی نال نہیں ویکھدا کدی پیار نال نہیں ویکھدا اندر دی لگن نال نظر پے جائے نفرت نال نظر ہٹا لیندا ہے اگر نظر دے اندر غیر محرم عورت وال ویکھے لذت ضرور ثوعاد پیدا ہوے سمجھ لے اے انسان نہیں ریا وجد و دل دے اندر نفرت پیدا ہوے باویں سواد ہے پر ساڈے رب رسول نے روکیا اے اللہ رسول دے حکم دی فرما برداری دے اندر بڑا سواد اے او جے دل بن جاوے قسم خدا دی بندہ فرشتیاں نال والا انسان بن گیا اے جے جے جے جے توجہ ہے ہے سبحان اللہ میں اگر مٹھا جائے موضوع بدل لوا توجہ نہ سنتے ہو ان شاء اللہ لذیذ نفا دنیا گلادہ دنیا گلا پیار بولو نا سبحان اللہ سجنا انسان رب رسول وہ دس کے گئے وہ جیڑا میں جناب تک پہنچا رہا وا وہ کافر یہ دے اپنا ظاہر سوار اپنا ظاہر بنا اپنے ظاہر نو سوار اپنے آخ اپنے ظاہر نو کہ سوار ہے اپنے, اپنے, اپنے چہرے دے کلا کے کل مکان ہے اپنے رنگ نو کی چٹا کرنا ہے پر جا قرآن حدیث رب رسول دا پیغام ہے وہ چہرے چٹے چردن دل ہے توجہ ہے سجنوں جر سن بولو نہ سبحان اللہ ان سجنا انسان انسان جانور تو تھڑا بنے گا یا فرشتیاں ال بنے گا او پتہ لگنا ہے اندر دی کیفیت دے نال اندر دے حالات دے نال پتہ لگے گا او سجنا اگر برائی دے اندر سواد آوے برائی دے اندر سرور آوے برائی دے اندر چاس آوے ہا پر نماز پڑھن دی واری آوے نماز پڑھن آوے ادھر ویکھ فلم ویکھن دی گل آوے ہے تراے گھنٹے دی فلم ہوے ایک لمحہ نظر ہٹ جائے رات ساری ساری رات اگر نٹ تے بیٹھ کے او ننگیاں تصویراں ویکھنیاں وان اتے دل نو ایک لفظ وی چینی نہ پنے پر جے نماد نماز پڑھنی ہوے ہاں اے دا دھیان وی نماز والے پاسے نہ ہوے پھار سمجھ کے کہ میں کڑے بھار وچ پھس گیاواں کدے ادھر توجہ کر لویں کدے ادھر توجہ کر لویں کدے ادھر دھیان کر کہ کیویں ہوے مینو نماز نو مغرور لاواں سمجھ لے قسم خدا دی کر کے آواں اے کسے جانوراں نالو بھڑا پر جنہاں دا اندر دا حال بدل جاوے سنا متوں اک گل جڑا ذوخرل بولنا سبحان اللہ اللہ کوئی نویں نہیں اے پر سنون گے ایمان تا دا گا کیونکہ اللہ دے پیاریاں دی گلاں ایمان دے اندر رونق پیدا کر دیاں نے اندر سرور دے, دے اندر فکر د سجنا دی سدی گل ہے سابا شریف دا کابا ہے اے جناب والا شریف کوٹھا کابا شریف مخلوق کر رہا ہے ہر ایک اپنی مستی اپنی عبادت کے سرور اندر قیفتِ <سلام> لذتِ اندر مصروفتِ محب ہے ہر ایک مولا دی جاؤتِ اندر مصروف ہے زمانہ چنگا سی, سی دیل مولا نال لگے ہوئے سل, سل غفلتا نہیں سل ہویا کیا یقا جگوے کھائے لوگان ایک جوان آئے وہ جنہیں اپنے چہرے دے کپڑا پایا ہے چہرے نے لکایا ہوئے آنزہ نالوں نے قابا شریف دا غلاب پکڑیا ہے کعبہ پکڑ کے انہیں جوں ہی اپنے سینے بچوں کٹی آواز اتنا درد ہے آواز اندر اتنا رکت ہے آواز اندر اتنا سوزک اداس ہے بلند ہوئی ہے وہ جن اپنی اپنی بیٹھے ہوئے مصروف لوگ یک اٹھے سسکیاں در روکی آخ دے مولا زمین جن درخت ہیں ان دے پتے تھوڑے نے میں گناگار گنا زیادہ نے یہ گل کر کے ایک ہوں توبا میری تاب میری تو مدا کے ادھر نو یاد کی سجنا ادھر ویکو اپنے آپ انو آخنا میں بڑا گناگار ہاں میں بڑا آج دا میں بڑا حکیر میں بڑا فکیر میں بڑا یہ آخنا سوکھا پر جا دل آخ میں گناگار ہاں اور سجنا ان یاد نہ یا آبر کالی رات یاد نہ یا آ دی پکڑ یاد نہ مولا میرے کو حساب کرنا ہے میرے اندر کلے گا کی بنے گا وہ سجنا وہ جیڑے دلوں اپنے آپ نو گناگار سمجھتے وہ جدو آدھے آپ نارکھ وجود کیفیت دس دینی ہے یہ آدھے آپ نو گا گنگا گار سمجھنے والے نے سجنا مولا میں بڑا گناکار ہاں زمین گناہ زیادہ ہو گنا گار گنا بولیا یقدم تلفیا اٹھیا اے کاب شریف کا گلاب پکڑیا ہاں دربیخ تیل دیا پوکا سننے والا مولا دوبارہ کابا شریف کا گلاب پکڑیا پتے رہے اپنے پیروں تھی کلو سکیا تھرم زمین سے ڈگیا حدر تیماں مسما ہی فرما نے ممی اتنے نماز پڑھ رہا سو گلام پھر آران دیا تلاوت کرنے والوں بھول گئی ریا را بھول گئی نوجوان ڈگیا ادا ترفیا دوبارہ اٹھن لگیا اٹھا نہ گیا پھر زمین سے ڈگیا اگا بھی اترو ڈگے ایگے کہ تھلے آئی زمین کچی گارا بن گئی جدو گارا تو ہے منہ لپڑ گیا منہ حضرت میں اپنی گودیا میں رو ربت مایوس نہ رحمان تو رہیب مہربان چپ کر و تیری اہوزاری دیو جنال پورے محول تینتر اسطناب پیدا ہو گئے تیرے ماستیسا دعوان کرنے آئے فریادہ کرا گے مولا دی بارگاہ دینتر مولا تیرا گناہ بخش لے گا پر خدا دنائی تس گناہ کیڑا کر کے آئے و یہ نوجوان بولیا نہیں حضرت امام اسمائی فرماندے نے وجدو میں چہرہ صاف کی تا میری رہا نکل گئی رون مالا قیام نہیں کر بلا بیمارے ہے کوئی انج درداری سوچ ہی ختم ہو گئی تلب ہی ختم نہیں پیدا خوف اندر اپنے گیا کی بندہ کئی بار کسی دن کی آسان ہوں بندہ کلیا بہ کے سوچ بہت رب کر کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تارک صحیح نہ ذرا ذوق اللہ میری گل رہو غفلت اس حد تک پہنچ اس حال وہ پڑ گئی غفلت اندر کدے طلب پیدا ہوئی اندر کدے طلب تے خواہش پیدا ہوئی ہوے کہ مولا ساڈے اندر دی کیفیت ہی بنا میرے والے اندر دی رب کیفیت ہی بدل دے اندر دا حال ہی بدل دے مجال اندر ایک کیفیت بھی پیدا ہوئی ہوے کیفیت پیدا ہون تے بندے دا حال ہے بن گیا شاعر بولیا تانوں سناواں تو جو ہے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ شاعر آخدہ ہے کر دیا سانپوں کو سفیرو نے یہ کہہ کر کر مخت کر دیا سانپوں کو سفیرو نے یہ کہہ کر جو جگ بے ظالما نہیں جگ دیا برائیاں ویکنا ظالمہ کدی آدھی برائی بھی وی اڑ پڑتا رہا ہے کدی آدھے آپ پڑے آئی پڑے آئی میری گل جناب آ رہی یا نہیں آ رہی نہیں آ رہا پیارو نہ دنیا کیا۔ وے وے تو سوچ کہ تو یادی زندگی دا مقصد پورا کیتا ہے یا نہیں کیتا مولا قران ج فرماتا سناواں ذرا ذوقن البولو نا سبحان اللہ اللہ و رب العالمین فرما وما الجن اللہ فرماندہ مولانا باؤلہ فرماند انسان انسانات جنہ پیدا فرمایا ان بنیادی مقصد کیا ہے اپنی عبادت اپنی عبادت دنیا اپنی عبادت اپنے اپنے آپ نو راضی نو راضی کرنے دنیا اندر جگہ لذت آیا خاحے شامت رکھا پر پورا اتاریاں سب دنیا جنت رضا ہے جہانا جڑا بابے فرید واگو میرے علی واگو واسطے بنی رب لالمی اپنے پیارا واسطے اگلا جہان بنا چیڑا سجنوں گل کر رہا سا انسان اندر خواہش بھی ہے انسان کے نام دہن سوچ سوچ اکلتا دماغی برائی دا سامان مہیا کر لینا اپنے نفس چھری پھیر کے آدھے آپ مولا کے تابے بنا دینا رب کم فکیر تو جو ہے سجنوج روک نال بولو <سؤال> نا سبحان اللہ آؤ ہوں میںاق تنا دے واسطے میں کلو ادھر ادھر سمیٹیا پھر واقعہ واقع سنا سناواں ذرا ایمان نال بولو نہ نے خواہش رکھیے کوئی انسان خواہش تو خالی نہیں کوئی انسان جذبات مرکانہ جذبات تو خالی نہیں رب نے رکھی آئی کیوں وشجنا یہ دروے رب نے امتحان واس رکھے آئے ایک تے خواہش رکھے آئے تاکہ کہ میری مخلوق دے اندر اضافہ ہوں دا روے ان نظام دنیا چل دا اور دوسرا جنہا رب نے خواہش رکھیے خواہش رکھیے فرش دنیا دے دے دے اندر اندر کے کرے گا اسا جذبات نہیں رکھے پر دیکھو میرا بندہ ہے ہال ویخو یہ جبانی ویکو اندر دے جذبات میں مولا جڑا تھا ہوئے گا دیکھو میرے بندے والے اندر خواہش اٹھی ای چاہے خواہش پوری کر سکدا سی پر ویکو کدی ووجو وجدا ہے کدی نفل پڑ پڑھ کے دعا کر دے بھول گئے ہو جا بول گیب میں دستا بھی نہیں آ جو دستا ہے میں مولا لک مولا گئے پر میں آخری انسانی سجنا جدو اس مقام انسان آوے پر فرشتے لوالا بنتا آکھو آخو تک واقعہ سنا واسا بے نہ ہی سنا ہے بس ڈیلی جی سبان بولو, اکرال بولو سبحان اللہ بابا مولا بخش دا ہی کو نہیں بولو نا جی پیچھے بیٹھے نے رضائیاں لے کے بلا کو رائیاں لے کے آؤ دوست پیچھے بیٹھے ٹھنڈ لگ رہی تو سجنا واقع سن لگی ایمان دیا کھڑکیاں کنہاں دیا تل دیا کھڑکیاں ایمان دیا دا لگے گا جو پڑھا پڑھنے کی وجہ داریاں پتہ لگے گا مسلمانی کہڑی شایدان ہے اسلام کہڑی شایدان ہے ہزور پاگل گلامی کہا ہے نبی سرور سرکار دی نوکری کے شاید نا انسانی ری شہد آئے مار کئی تم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے تو سورج پر انسان چھڑے رہ گئے سجنا ادر وے ادر اس تفسیر, تفسیر لکھا ہے فرما نے ایک نوجوان سی اندر جا رہے جان گلیدیا کولو ایک بزرگ گزریا ہے تھوڑا جاگے لگیا کولو گزر کے جنوب تھوڑا جاگ کیا ہے جوان گیا گیا گل بابا خوشبو استعمال کی سب خوشبو استعمال کیتیا پر کی کرا میرے کو گزرے عجیب تر جسم چہیے جسم چی آئی وکھ کسے <سؤال> خوشبو دی مہک نہیں رہی جیوے دی مہک تیرے وجود چ آئی اے داس تے سہی تیری خوشبو استعمال کرنا ہے گڑیاں خوشبواں لانا ہے حالانکہ میں خوشبواں دا کاروبار کرنا وا بڑی بڑی دور تو خشموہ مکھاں منگانا وا عرب عجم ہر پاسوں خشموہ منگانا پر جڑیاں خشموہ تیرے وجود چ وا دیاں نے اے جڑیاں خوشبواں منہور کسے پاسوں نہیں آئیاں داس تے سہی ایک تھلے <سؤال> اے دا بابا اگر ایک آل سنوانگا تی پھر میں کئی اور گلہ بھی سنانیاں پہن گیا بابا فرماندھا ہے یار بیان تکر اج ساریاں گلہ سنا اج میں جدو تیرے کل گدریاں تیرا چہرہ ویک ہے تیرے چہرے دی رونک ویکھیں وسجنہ رون کا قریمہ نال نی بن دیا اندر دے حیان نال بندیاں نے تنہائی دی اندر آہو زاری نال بندیاں نے مولا دے خوف نال بندیاں نے اندر دی پاکی نال ب جی اگر وقتی طور چہرہ چمک بھی پونے بڑا پہ جانا ہے وہ سجنا آ نور پیدا ہوتا ہے جی دے سونے نے آکا کھانا سونا ہوئے گا نور پیدا ہوتا ہے نوجوانیا ویچ ویچ کے جو کمائی ہوندی سی کر لینا تھا ایک بار انج ہویا ہے میں ٹوکری لے بادشاہ سری وزریا وا محل بادشاہ سی محل شہدتے بعد شہدین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے عورت بیٹھی ہوئی ہے جدو میرے والے فریفتا ہو گئی مہنگی ٹوکری مہنگی مہنگی ٹوکری ویچا گا چلو چار روپیے بابا ہاتھی آ جا گے وہ جدو چھت تڑیا وہ جدو چھت چڑھیا آئے عورت دے سامنے آیا <سؤال> بسم اللہ شریف کر کے جی ٹوکری رکھا پیتیا پتا اکا دی برائی نو فور سمجھ گیا فور اندر استغفار پڑھنی شروع کی سجنا سندا جا ذرا سنتا جا اونی اندر اندر استغفار پڑھیا ہے مولا اپنے پلاوے نو آ گیا بچا ہی دعی ٹوکری میں خواہش نو خواہش نو کرنا تیرا کم ہوئے گا یہ جہاں گلیاں در پڑ پھرنا میں جان چھڑا دیا گی ہاں تیرا کاروبار کلا ڈے روپیے تیر پیروں بے آ جا تو بس میری خواہش رو پورا کر دے وہ جدو جوان سنیا آخ دہورا بڈیے بڈیے اندر دے دے پیدا ہو کے سوچ رکھی گا میں تیرو قتل کرا دیا گیا تیرا پکا نہیں بچے گا تر میری گل مننی ہے جوان نے سوچیا وہ جوان نے سوچیا وہ سوچ سوچ کے موبائل بنا, بنا لے دنیا دیا شیا بنا لینیا یہ یورپ والے ہی کر دے رب العالمین دنیا دے دن اندر انسان نو آہ. دنیا بنا نہیں آتا آپ بنایا سجنا ادرس جوان آخر ہے بی بی میں تیری, تیری گل پوری کرنا وا میں تیری گل پورى كرنا وا ہايكش میں ساڈي جندگيں بيں شوق ساڈي جندگيں بيں وہ جبان آخد ہے بی مينو ايک بار مہلت دے میں پیشاب کرنا ہے اس بعد میں تیری خواہش پوری کر ديوا گا اين آخيا جوان اندر وڑے بڑيا پتہ نہیں کی سو کے بڑیا ہے کی سوچ کے بڑیا ہے آئے, آئے, آئے پیشاب کی تھا پخانہ کی تھا پخانے وال یہ ادھر ویکھ تھے گل کروں بدرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جے جی بندہ پیشاب کرتا ہے خصوصا جے جی دو بڑا کرے رب العالمین ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے وہ جڑا جی بندے دا سر پھڑ کے پخانے وال نظر دواندا ہے آوے سارے دی ہار کی دی کیتی کرتی آلا حال میں کیلی شہتیں فخر کرنا ہے اینا گاند اپنے پیٹ چکی پھرنا ہے اے, اے تے اے بلکان والے نے اُتے چکتا ماس سونا چڑھا گے وہ تیرے نو نفرت تو بچا لیا ہے وگر نہ دنیا نو پتا لگنا تیرے اندر اینا گند ہے اینا گاند ہے اگر کوئی بوتل پئی ہوئے وہ تو جنی مرضی سجی ہوئے پرپتا ہوئے بیچ گاند پخانا ہے کوئی چوارا دی کردا اتنا مولا ہے سونے جبان نے ہاتھ وایا پہلے تجدم جہنے خیال پیدا ہویا وہ کی کر لگا ہے وہ کی کر لگیا ہے پخانا جسم تلن لگیا ہے سوچیا اگر جسم سے پکھانا ملیا گیا پاک ہو سکتا ہے خاطر گندیاں ہونا پو گا جی نے ادا سونا بنایا دی خاطر گندا ہوا میرا حسن خراب نہیں ہوگا آئے چہرے اپنے تو بچان نے چیخ ماری کہے کٹو پکڑا محال رب کا شکر ادا ہے اج میں والے دی نگاہ گندہ پر اپنے توجو سجنا بولو نہ سبحان جدو نکل رہے ہے رب دا شکر ادا آخر دولا میں دنیا والیا نگاہ گندہ تھے بنیا اس حال بنیا میں اپنا وجود اپنا ہو کے جدوں گھر آیا گھرچیا وا میرے بچے میرے کو اگے تھے سڈے واسطے دھد لے کے آدھا سا اج خالی ہاتھ آ گئے کیوںکہ ساری ٹوکریاں محل تھی چھت تح گئی پر میں اپنی خیرت ہاتھوں گا میں اپنا دیا گا میں گھر واپس آیا بچے میرے کو روئے روئے نہیں لے کے آئے میں پریشان ہویا اٹھا ایشا دن نماز پڑی نوا ادا کر دی بار دع کی تھی مولا میں کمزور بندہ سن جو میرے کو لے میں شریف لے آئے اپنے منہ آئے میرے منہ پایا فرمایا بیلی لیا وہ جی میں برائی تو بچیا سا رب العالمین نے تینو بھی بچایا ہے لواپ منہ پایا فرمایا بابا او لوب جو پانی سیودوں دیا میرے وجود جو خچو آئی دیا دیا دیا دیا دیا دیا اپنے اپنے اللہ تعالی اللہ تعالی دی اپنے دربار تعالی تعالی تعالی در در در تو کرنا سی اپنا مدر بل بھی آیا جس طرح جناب ذوق شوق اور محبت کر دو اس بار بھی کرو گے ان شاء اللہ رجیز اے میرے ترفو ہوگی بھی میرے طرف ہو گیا ہے کہ کرو پہلے اگر شہر دل پسند ہے ذاتی رغبت ہے رب دربار بات اپنے تجربے کوئی نہ کوئی نہوک شوق مدرسے دین کے مدرس کام اپنا ذاتی کام, دے کام سمجھ, سمجھ, سمجھ کے ذاتی کام زاتی زاتی سمجھ کے ایک بار کر کے ویکو ان شاء اللہ